آپ کا بکریاں چرانا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں بچپن میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں جابر ابن عبداللہ اللہ سے مروی ہے کہ مقام مرز زہران میں ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلو کے پھل چننے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا آپ نے فرمایا ہاں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں اور حضرت ابو حریرا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا حافظ تور بشتی رحمہ اللہ تعالی شرح مصابی میں فرماتے ہیں کہ بعض متکلفین نے یہ سمجھ کر کہ بکریاں چرا کر اجرت لینا شان نبوت کے شایان نہیں یہ کہہ دیا کہ اس حدیث میں جو لفظ قرارید واقع ہے قیرات کی جمع نہیں بلکہ ایک مقام کا نام ہے جہاں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے یہ سراسر تکلف اور تعمق ہے امور تبلیغیہ اور امور دینیہ جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں ان پر نبی کا اجرت اور مالی معاوضہ لینا اب یہ بے شک منصب نبوت کے شایان شان نہیں لیکن قصد معاش کے لیے اجرت اور معاوضہ پر کام کرنا یہ ہرگز شان نبوت کے خلاف نہیں بلکہ قصب و اقتصاب انبیاء کرام علیہم السلام والسلام کی سنت اور عمل ہے اور توکل ان کا حال ہے نیز یہ فعل نبوت اور بیشت سے پیشتر تھا علاوہ ازیں قراریت کو ایک مقام کا نام بتلانا بالکل غریب اور شاز قول ہے اس قائل سے پہلے کوئی اس کا قائل ہی نہیں ہوا کہ قراریت کسی مقام کا نام ہے حافظ اسکلانی فرماتے ہیں کہ راجہ یہی ہے کہ قراریت قیرات کی جمع ہے کسی مقام کا نام نہیں اہل مکہ قراریت کے نام سے کسی مقام سے واقف ہی نہیں نسائی نے نصر ابن حضن سے روایت کیا ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسا نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریوں کے چرانے والے تھے اور داؤد نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چراتے تھے اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا نقطہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا بکریاں چرانا امت کی گلہ بانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہیں اور کبھی دوسری چراگاہ میں اس لہجہ میں اگر اس جانب ہیں تو دوسرے لہجے میں دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہیں گلہ کی کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف اور رائے ہے کہ ہر طرف دیکھتا ہے کہ کوئی بھیڑیا یا درندہ تو ان کی فکر میں نہیں چاہتا ہے کہ سب بھیڑیں اور بکریاں یکجا مشتمے رہیں مبادہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری گلہ سے علیحدہ رہ جائے اور بھیڑیا اس کو پکڑ لے صبح سے شام تک راعی اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے یہی حال حضرات انبیاء اللہ علیہم الف صلوات اللہ کا امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح و فلاح کی فکر میں لئل و نحاظ سرگردہ رہتے ہیں امت کے افراد تو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں اور انبیاء اللہ علیہم الف الف صلوات اللہ کمال شفقت اور رافت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں اور او امت کی اس بے اعتنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس پر صبر اور تحمل فرماتے ہیں اور بئی ہمہ پھر کسی وقت دعوت اور تبلیغ اور ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں اور جس طرح بھیڑے بھیڑیوں اور درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں اسی طرح امت نفس اور شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے اور حضرات انبیاء کرام ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کو اچک نہ لے جائیں جس درجہ نبی کو امت کی صلاح اور فلاح کی فکر ہوتی ہے امت کو اس کا اوشر اشیر بھی فکر نہیں ہوتا امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا اور حضرات انبیاء ہے کہ ان کی اس زبو حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں ترجمہ شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں اور اسی وجہ سے ارشاد ہے نبی مؤمنین کے حق میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہے اور ایک قرآت میں ہے کہ وہ اب النحم یعنی وہ نبی ان کا روحانی باپ ہوتا ہے اے اللہ تو اپنی بے شمار رحمتیں اور غیر محدود برکتیں تمام حضرات انبیاء پر عموماً اور خاتم الامبیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاوات اللّہ وسلم علیہم اجمعین پر خصوصا نازل فرما کہ جن کی کلمات قدسیہ نے ہم نابکاروں کو تیرا صحیح راستہ بتلایا آمین یا رب العالمین